زند آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زند آباد آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئے صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر تم ہم اسلام کا دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد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 فُسِيكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ عََنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ عََنِتُّمْ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 زالك بنت الله اشهد الله اله محمد اما بہاد بسم اللہ الحمد اللہ Thank you. سرات مستین چل وائرل متوبے مل رمضان اپنی بے شمار برکتیں لے کر آتا ہے اور جو لوگ اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ اس سے فیض بھی پاتے ہیں بہت سے لوگوں کے مجھے خطوط آئے اور آ رہے ہیں کہ ہمیں ان دنوں میں فرائض باتوں میں بہتر رنگ میں کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کی بھی توفیق ملی قرآن کریم اور حدیث کے درس ہونے کی بھی توفیق ملی نماز تراویح کی ادائیگی کی بھی توفیق ملی اور پھر تہجد کی بھی توفیق ملی اسی طرح قرآن کریم پر دور مکمل کرنے کی بھی توفیق ملی لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں عجیب کیفیت اور حالت تھی ان دنوں میں اور ان دنوں میں روحانی طور پر لطف اٹھانے کی جو توفیق ملی دعاؤں کی قبولیت کی اور قبولیت اور اللہ تعالی کی اللہ تعالیٰ کی فضلوں کو حاصل کرنے اور روحانی طور پر لطف اٹھانے کی جو توفیق ملی ہے رمضان میں جن برکتوں کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق ملی ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر یقین کی جو توفیق ملی ہے اللہ تعالیٰ نے محض اور محض اپنے فضل سے نہ کہ ہماری کسی خوبی کی وجہ سے یہ نظارے دکھائے اور یہ حالت پیدا کی اب لکھتے ہیں اس کے لیے دعا کریں کہ یہ حالت ہمیشہ قائم رہے جن روحانی لذتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیض یاد فرمایا ہے ہماری کسی لاپرواہی کمزوری اور ہماری کسی لغزش اور ہمارے کسی تکبر اور ہماری کسی ناپسندیدہ حرکت حقوق اللہ اور حقوق الباد کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے ان دنوں میں جو کچھ پایا ہے اس کے فیض سے بے فیض ہونے والے نہ بن جائیں ان سب برکات کو اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جو ہمیں اس مہینے میں ملیں ضائع کرنے والے نہ ہو جائیں کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمیں یہ ساری برکات ہمیشہ حاصل ہوتی رہیں اللہ تعالیٰ کرے جیسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے حقیقت میں رمضان کے فیض سے فیض یاب ہونے کی کوشش کی ہے اگر ان میں کوئی کمیاں اور کمزوریاں بھی رہ گئی تھیں تو اللہ تعالیٰ محض اور محض اپنے فضل اور درگزر در فرماتے اپنا فضل اور درگ در فرماتے ہوئے ان کوششوں کو بھی نواز دے جو وہ کرتے رہے اور اس انعام کو ہمیشہ جاری رکھے جو وہ رمضان میں کسی بھی صورت میں اپنی رحمت اور مقرد کی وجہ سے کرتا رہا جنہوں نے اعلیٰ معیار حاصل کیے ان کے معیاروں کو بھی بڑھاتا چلا جائے اور جو معمولی کوشش کرتے رہے ان کی کوششوں کو بھی نوازتے ہوئے ان کے قدم بہتری کی طرف مستقل بڑھاتا رہے لیکن ہر شخص کو خود بھی اپنی لیے دعا کرنی چاہیے کہ اب ہمارے قدم اور اس پیچھے نہ ہٹیں بلکہ آگے بڑھتے رہیں اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جہاں تک حقوق اللہ اور حقوق الباد کے تاریخ پہنچے ہیں ان سے کبھی قدم کبھی پیچھے نہ ہٹیں اور پیچھے کی طرف ہم پھسلنا شروع ہو جائیں کہیں اور نہ صرف وہاں قدم جمانے کی کوشش کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی سے توفیق مانگتے ہوئے آگے بڑھتے چلے, بڑھتے چلے جانے کی اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق کوشش بھی کریں اور دعا بھی مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق طا کرتا رہے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے بندوں کو جو دعا کی ضرورت توجہ دلائی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں تمہارے قریب آ جاتا ہوں اس میں صرف رمضان کے مہینے کا ہی ذکر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ جو بھی بے چین ہو اور بے بیکرار ہو کر میری طرف دعا کرتے ہوئے آتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں چانچے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امم یوجیب المسترہ زیادہ آکشف اصوا وہ کون ہے جو بے بیکرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے کہ آئلہ، کہ آئلہ ہم کہ آ النّہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی محبوب ہے یہ سب کچھ کر سکتا ہے یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مستر کی دعا سنتا ہے اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے جب اس کو ایک شخص اس طرح کی حالتوں پکارے حضرت مسیمۃ علیہ السلاۃسلام نے ایک جگہ عیسائیت کے حوالے سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ پر اپنی اپنی شناخت کی یہ علامت ٹھرائی ہے کہ تمہارا خدا وہ خدا ہے جو بے قراروں کی دعا سنتا ہے پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدگونی استجب لکھو کہ تم مجھے پکار میں تمہاری دعا سنوں گا پر جو کچھ روحانی فیض اٹھایا جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے ہم قبولیت کے قبولیتِ دعا کے بھی نظارے دیکھے وہ ہمیشہ کا ساتھ بن سکتے ہیں اگر ہماری کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالی نے ہمیں رمضان میں قبولیت دعا اور اپنے قرب کے اظارے دکھائے تو یہ اس بات کا احساس دلانے کے لیے ہیں کہ ہمیں اس توجہ دلانے کے لیے اور یہ اس پر توجہ دلانے کے لیے ہیں کہ میں نے جو کرب تمہیں عطا کیا ہے اسے مستقل قائم رکھنے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی قریب آئے گا یا کوئی شخص کوئی عمل کرے یا نہ کرے اس نے ضرور رمضان کے مہینے میں ہی و کو کرنا ہے <تصفح> یہ مہینہ تو اس نے یا یہ دن اس نے جو خاص کیے ہیں یہ توجہ دلانے کے لیے ہے تاکہ انسان کی جو ایک مجموعی حالت جب جماعتی طور پر اس پر توجہ ہوتی ہے تو کمزور بھی اس طرح توجہ کرتے ہیں ورنہ اس کا یہ اعلان ہر وقت کے لیے ہے کہ اِن قریب کہ میں تو تمہارے ہر وقت قریب ہوں بس آؤ اور میرے قرب سے فیض اٹھاتے رہو رمضان میں کیونکہ تم جماعتی رنگ اور ایک کوشش کے ساتھ میرے قریب آنے اور مجھ سے مانگنے کی کوشش کرتے ہو اس لیے میں اپنے خاص احسان کے تحت اپنی برکات میں اضافہ کر دیتا ہوں ورنہ دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول قذریہ بتاتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب رات کے درمیانی حصے میں بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے فرمایا پس اگر تم سے ہو سکے اگر اگر تم سے ہو سکے تو اس گھڑی تم اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے بن جاؤ یا اگر بن سکو تو ضرور بنو بس رمضان کے دنوں میں بہت سے لوگوں کو نفل پڑھنے کی اجازت پڑی ہے اگر اس میں کی اختیار کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے دعا بھی کریں اور رات کو پختہ ارادہ کر کے سوئیں تو اللہ تعالیٰ کہ اس قرب سے ہمیشہ فائدہ اٹھا سکتے اور جب اللہ تعالیٰ کا قرب ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اور اس کے حصار میں ہوتا ہے اور یہ قرب رات کی دعاؤں کے ساتھ دن کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادات سے بھی حاصل ہوتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکرِ الہی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بڑی بڑے تنبیب والے الفاظ میں فرمایا کہ ذکرِ الہی کرنے والے اور ذکرِہی نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے بس یہ زندگی کے سامان تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارا سال ہی رکھے ہیں. قربت کے سامان تو سارا سال کے لیے رکھیں قبولیت کے قبولیت دعا کے سامان تو ہر وقت کے لیے مہیا فرمائے ہیں صرف چند دنوں تک اپنے آپ کو محدود کر کے باقی دنوں میں خدا تعالیٰ کی بات کی طرف توجہ دینا انسان کو مردہ کر دیتا ہے اگر ہم نے حقیقی زندگی حاصل کرنی ہے سال کے تو پھر سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا ضروری ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جگہ تاکید اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اسے یاد رکھ کرنے کا حکم فرمایا ہے انچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو اور ذکر کی مثال ایسی سمجھو کہ جیسے کسی آدمی کا اس کے دشمن نہایت تیزی کے ساتھ پیچھا کر رہے ہوں یہاں تک کہ اس آدمی نے بھاگ کر ایک مضبوط قلعے میں پناہ لی اور دشمن کے ہاتھ لگنے سے بچ گیا فرمایا کہ اسی طرح بندہ شیطان سے نجات نہیں پا سکتا مگر اللہ کی یاد کے سہارے بس اللہ تعالیٰ نے اپنے حصار میں صرف خاص دنوں میں ہی نہیں رکھا بلکہ انہیں قریب کا اس کا اعلان ہر وقت اور ہر جگہ ہے. اس کی مضبوط پناہ گاہیں ہر جگہ موجود ہیں اور ہر وقت موجود ہیں اور ہر وقت مومن کو پناہ دینے کے لیے ان كے دروازے ہیں اور شیطان کو روکنے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو شیطان سے بچانے کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے مستحد حفاظت کرنے والے محافظ ان جگہوں پر کھڑے ہیں اگر انسان ہی اپنی بے عقلی سے کام لیتے ہوئے اپنے دشمن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ گاہ کی طرف دوڑنے کے بجائے خطرناک راستوں کی طرف چلنا شروع کرتے تو پھر یہ انسان کا اپنا قصور ہے اور اس کی بے وقوفی کی کا مقلی کی انتہا ہے پس رمضان میں جس محفوظ حشار میں آنے اور جس مضبوط قلعے میں آنے کی کوشش کی ہے اور پناہ لی ہے ہمارا کام یہ ہے کہ اب اس پناہ میں رہنے کے لیے تمام احتیاطوں کو استعمال کریں یہ نہ ہو کہ ہماری کسی بے احتیاطی کی وجہ سے لاپروائی کی وجہ سے ہم قلعے سے باہر نکل کر اپنے بدترین دشمن کے ہاتھ لگ جائیں بس دعاؤں اور نیکیوں کے بجائے لانے کی طرف خاص توجہ دینے کی ہر ایک کو ہر وقت ضرورت ہے تاکہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پناہ گاہیں پناہ گاہ میں رہیں دعاؤں اور ذکر،, ذکر الہی پر زور دیں ہماری دعاؤں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے اور کس طرح ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اس بارے میں ایک جگہ حضرت مصی علیہ السلّۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے جب تک کثرت سے اور بار بار کثرت سے بہت زیادہ اور بار بار اضطراب سے دعا نہیں کی جاتی کثرت بھی ضروری ہے اور اضطراب بھی ضروری ہے وہ دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا دیکھو فرمایا دیکھو کسی کی بیوی یا بچہ بیمار ہو یا کسی پر سخت مقدمہ آ جاوے تو ان باتوں کے واسطے اس کو کیسا اضطراب ہوتا ہے بس دعا میں بھی جب تک سچی تڑپ اور حالتِ اضطراب پیدا نہ ہو تب تک وہ بالکل بے اثر اور بےحدہ کام قبولیت کے واسطے اضطراب شرط ہے نمایاں کہ قبولیت کے واسطے شرط جو ہے ضروری وہ اضطراب بےچینی اور بےقراری ہونی چاہیے انسان کو دعا کرے سر صرف منہ سے الفاظ دعا کر کے نہیں سوتی طور پر نہیں بلکہ ایک بے قراری ہو اور ایک بے چینی ہو دعا کر ہو پھر فرمایا آپ نے قبولیت دعا کے لیے یہ بھی شیشرت بھی آپ نے بیان فرمائی کہ جس کے واسطے انسان دعا کرتا ہو اس کے لیے دل میں درد ہو انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے اور بڑے درد سے کرتا ہے اسی طرح جس طرح کہ مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے قریبیوں بیوی بچوں کے لیے بھی ان کی تکلیف کے وقت بڑے درد سے دعا کرتا ہے لیکن ہمارا کام ہے یہ بھی ہے ایک مومن کا کام کہ اپنے اس ذاتی دائرے سے باہر نکل کر جماعت کے لیے بھی بہت دعا کریں مسلم عما کے لیے بھی دعا کریں اپنے اپنے ملکوں کے لیے بھی دعا کریں دنیا بھ... دنیا پر جو جوانک خطرات منڈا رہے ہیں ان کے دور ہونے کے لیے بھی دعا کریں اور اس طرح دعا کریں جو دل میں درد کے ساتھ اٹھے صرف ستی دعائیں نہ ہوں مسلمہ علیہ السلۃۃسلام نے ایک موقع پر کہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دعا میں دشمنوں کو بھی باہر نہ رکھیں جس قدر نمایا جس قدر دعا وسیع ہوگی اسی قدر دعا کرنے والے کو فائدہ ہوگا اور دعا میں جس قدر بخل کرے گا کنجوسی کرو گے کمی کرو گے اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہوتا جاوے گا بس اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا یہ بھی ذریعہ ہے کہ صرف اپنی ذات تک ہی دعاؤں میں انسان محدود نہ رہے بلکہ اپنی دعاؤں کو وسیع کرے اور آج کل کا معاشرہ اور دنیا آپس میں اس قدر قریب ہے کہ دوسروں کے لیے دعا سے انسان اپنی ذات کو ہی فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے یعنی علاوہ اس کے جو ایک ثباب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ پہنچ رہا ہے ظاہری دنیاوی فائدہ بھی پہنچتے ہیں کیونکہ ہر ایک کا دوسرے پر اثر ہو رہا ہے ظاہری طور پہ بس پہلے تو اپنی دعاؤں میں یعنی مستقل دعاؤں میں جماعت کے لیے جماعت کو بھی شامل کرے اور یہ ہر عمدی کا فرض ہے کہ اس کو جماعت کے لیے مجموعی طور پر جماعت کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے پاکستان میں جماعت کے حالات کا ہر ایک کو حل میں آئے دن کوئی نہ کوئی مقدمہ یا کسی بھی طریقے سے تنگ کرنے کی کاروائی بعض حکومتی پرندوں کی طرف سے یا مولویوں کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہر پاکستانی آمدھی جی کو بچا کے رکھے اسی طرح ملک کے جو سیاسی حالات ہیں ان میں حکومت بھی اپنی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے بعض کمزوروں کو یا اقلیتوں کو بعض اور ذریعوں سے مختلف گروہوں کے ذریعوں سے یا مختلف لوگوں کے ذریعوں سے یا حملوں کے ذریعوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہے اور پھر اس کے بعد خود ہی ایسی حرکتیں کروا کر پھر لا اینڈ آڈر قائم کرنے کے نام پر مزید ایسے قانون بناتے ہیں بناتے ہیں یہ جی لوگ تاکہ اپنی مرضی کے قانون چلا سکیں اور اپنی حکومت یا کرسی کو مضبوط کر سکیں اس بات کی یہ باہر خبریں آج کل وہاں بھی میڈیا میں نکل رہی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے یہ تو اللہ تطر تو جانتا ہے لیکن ایسے مکر یہ سیاسی حکومتیں ماضی میں کرتی رہی ہیں اس لیے دعاؤں کی خاص ضرورت ہے پاکستانی آمدیوں کو جو ہمارے رہنے والے ہیں اپنے لیے خاص دعا کرنی چاہیے پہلے میں کئی دعا کہہ چکا ہوں کہ دعاؤں میں جو ایک جوش ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اس لیے اس طرح توجہ دیں جہاں تک دعاؤں کے علاوہ کسی کوشش کا سوال ہے ہم ہم نے نہ تو پہلے قانون ہاتھ میں لیا اور بدلے لیے اور نہ آئندہ لیں گے لیکن دعا کا ہتھیار ہے جو ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کی جو منصوبہ بندیاں ہیں جماعت کو ختم کرنے کی ان سے ہمیشہ بچاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آئندہ ہی بچائے گا نہ صرف بچائے گا بلکہ انشاءاللہ شاء تعالیٰ جماعت ترقی کی مناظر کی طرف بھی پہلے سے زیادہ تر اسی قدم بڑھائے گا اسی طرح الجزائر میں جماعت کے خلاف ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کاروائی ہو رہی ہے لیکن اکا دکہ کے علاوہ تمام احمدی مضبوطی سے اپنے ایمان پر قائم ہے اور مجھے لکھتے ہیں کیا فکر نہ کریں ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں بلکہ ایک نے یہ بھی لکھا کہ اب کہتے ہیں نئی جماعت ہے ٹھیک ہے ہم جماعت تو ہیں گزشتہ دس سال سے قائم ہوئی جماعت ہے لیکن قربانیاں دینے کا جو ہمارا تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے اس لیے جب ہم پہلے قربانیاں دیتے رہے ہیں تو اب جب کہ ہم نے حق پا لیا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم قربانیاں دیں حکومت کو وہاں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو نہ تو کسی قسم کا سخت رد عمل دکھا رہے ہیں اور نہ اپنے ایمان سے پھرتے ہیں عورتیں مرد سب سزائیں قبول کرنے کو تیار ہیں لیکن اپنے ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں یہ سب اس وجہ سے ہے کہ احمدی کے پاس دعا کا ہتھیار ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر یقین ہے اس بات پر یقین رکھتے ہیں یہ امتحان کا دور ایک دن ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں سنے گا ہم تو اس خدا کے آگے جھکنے والے ہیں جو سب طاقتوں کا مالک جو مضبوط سہارا ہے اس کے ساتھ جب کوئی چمٹ جائے تو وہ اس کا مضبوط سہارا بن جاتا ہے اس کی پناہ بن جاتا ہے ہمارا خدا سب بادشاہوں اور حکومتوں سے اونچی شانور ہے وہ سمدھ ہے یہ دنیا دار حکومتیں ہیں اور طاقتیں اس کے سامنے ایک حقیقی چونٹی اس کے برابر بھی نہیں ہے پس جب ہمارا خدا عرشان والا ہے تو پھر ہمیں خوف کی ضرورت نہیں ہاں دھیان آتا ہے بعض قربانیاں دینی پڑتی ہیں لیکن آخر فتح بھی پھر اسی کی ہے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ ہو اور جماعت احمد کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر جماعت کو اپنی پناہ میں لیے اور دشمن ناکام و نا مراد ہی ہوا ہے بس اگر ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مضبوط قلعے میں پناہ لینے کے لیے اپنی دعاؤں اور ذکر کو نہ صرف قائم رکھیں بلکہ بڑھائیں پاکستان میں بھی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہر ہر احمدی کا کام ہے یہ دعاؤں کی طرف توجہ دے جو سمجھتے ہیں کہ ان کو براہ راست کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس بات نے انہیں دعاؤں میں سست کر دیا دعاؤں کی طرف پوری توجہ نہیں ہے وہ بھی یاد رکھیں کہ ان پر بھی امتحان اور ابتدا کا دور آ سکتا ہے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہی آنا پڑے گا اگر ایمان بچانا ہے اس لیے اس سے پہلے کہ ایسی حالت ہو دعاؤں کی طرف توجہ کریں اور جب جیسا کہ میں نے کہا یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہ اگر اس وقت کسی کو بظاہر دنیاوی آسانیاں بھی ہیں تب بھی ایک درد کے ساتھ جو احمدی بھائی مشکل اور پریشانیوں میں گرفتار ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی جماعتی پریشانیاں بھی دور فرمائے اور ذاتی پریشانیاں بھی دور فرمائے دوسروں کے لیے دعا کرنے س, کرنے سے دعا کرنے والے کی اپنی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے جو باہر کے ممالک میں یورپ میں اور ترقی آفتہ ممالک میں رہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں اب جو اسلام کے خلاف ان مغربی اور ترقی یافتہ ممالک میں ایک روا اٹھی ہے اس سے اہم دتاثر ہوں گے بے شک ہم کہتے رہے ہیں کہ ہم وہ نہیں جو دوسرے بعض مسلمان عمل کر رہے ہیں ہم تو پورا من اسلام اور پیار اور محبت کرنے والے اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں ہر ایک کو تو بھی پتہ نہیں کہ ہم کیا ہیں اور کیا حض مسلم علیہ السلام تو اسلام کی بے ست کا مقصد ہے یا تو ہم نے ہر ایک تک پیغام پہنچا دیا ہوں اور کیا حض مسلم علیہ السلام کا مشن ہے کاروائی کرنے والا تو اندھا ہو کر کاروائی کر جاتا ہے اور ایسے واقعات یہاں بھی ہوتے رہتے ہو رہے ہیں ہونے شروع ہو گئے جو اسلام مخالف اور قوم پرست مسلمان لوگ مسلمانوں کے خلاف بھی کاروائیاں کر رہے ہیں اور دوسری قوموں کے خلاف بھی کاروائیاں کر رہے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے بلکہ ایک احمدی نے لکھا کہ میرا مالک میرے کام سے بڑا خوش تھا اور بڑی تعریفیں کیا کرتا تھا اسی طرح اخلاق سے بڑا متاثر تھا لیکن کچھ عرصے سے اس کا رویہ بدل گیا بلکہ مسلمانوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے میرے بھی خلاف ہو گیا اور اس وجہ سے وہ مجھے نوکری سے بھی نکالنا چاہتا ہے تو یہی واقعات ہیں جو آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اگر ان کا وقت علاج نہ ہو بس اس کا علاج سوائے دعا کے اور کچھ نہیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کیے بغیر کوئی نہیں ان حالات سے بچ سکتا اللہ تعالیٰ کا جب یہ اعلان ہے کہ میری طرف تم خالص ہو کر آؤ میں تمہاری پکار اور دعائیں سنوں گا تو پھر پھر اس ذریعے کو ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے بس جب ہیلے سب جاتے رہیں تو ایک حضرت طباع والی حالت پیدا ہم نے کرنی پڑے گی اس کے بغیر گزارا نہیں ہم ان مشکلات اور امتحانوں سے اس کے بغیر نکل نہیں سکتے پھر صرف مسلمانوں کی حالت یا احمدیوں کی حالت کا سوال نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے حالات ایسے ہو رہے ہیں جو دنیا خدا تعالیٰ کی ناراضگی اور اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے بڑی طاقتیں اس وقت تو مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں اور جیسا کہ میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ان کے ہاتھوں میں بیوقوف بن کر اپنی طاقت کو کمزور کر رہے ہیں اپنے ملکوں کی ترقی کو کئی دہائیاں پیچھے لے جا چکے ہیں اس وقت جو امریکہ کا منصوبہ نظر آ رہا ہے وہ بڑا خطرناک شام میں جنگ کے ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور کیے جائیں گے مزید کہ ایران کی مدد شام کو پہنچے براہ راست ہو سکتا ہے ایران پھر ایسے حالت میں فوجیں بھیج دے اور پھر امریکہ اور اسرائیل ایران سے اپنی نکال لیں گے اور براہ راست پھر ایران سے جنگ شروع ہو جائے گی اور بدقسمتی سے سعودی عرب کی حکومت بھی ان کا ساتھ دے گی بظاہر یہی نظر آ رہا ہے اور بڑی حکمت سے اسلام کے خلاف جو و وقعہ ہے مسلمان ممالک کو کرنے کی کوشش ہے اس پر یہ طاقتیں عمل درآمد کر رہی ہیں اور کریں گی لیکن یہ جنگ پھر محدود نہیں رہے گی روس بھی دوسرے فریقی حمایت میں جنگ میں کھل کر آ جائے گا جس کا وقتاً فوقتاً وہ اظہار کرتا بھی رہتا ہے ایک عالمی جنگ کی شکل بن سکتی ہے یہی طزا نگار کہنے لگے ہیں اور اس چنگ کے نتیجے میں اگر کسی مسلمان ملک نے کوئی پرانے ابھی تک ترقی کی بھی ہے تو اس چنگ کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا بعض ملک تو جا چکے ہیں کئی دہائیاں پیچھے دوسرے ملک بھی کئی دہائیاں پیچھے چلے جائیں گے ہمیں نقصان مسلمانوں کو ہوگا اسی طرح قطر کا معاملہ بھی ہے آج کل مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ایک اور کوشش ہے دہشت گردی کی خاتمے سے زیادہ یہ <تصفح> بات نظر آتی ہے کہ فرقہ واریت کی وجہ سے ایک حسد پیدا ہوئی ہوئی ہے اور دولت کو حاصل کرنے کی بھی ایک کوشش ہے اور اپنے زیر نگین رکھنے کی بھی کوشش ہے امریکہ نے پہلے تو سعودی عرب کو کہا تھا کہ بے شک قطر پر پابندیاں لگا دو یہی میڈیا میں زیادہ تر ذکر آ رہا ہے کہ صدر امریکہ کے دورے کے بعد امریکہ کی اجازت ملنے کے بعد قطر کے خلاف اقدامات کیے گئے ہیں اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو امریکہ کی حکومت یہ کہتی ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی صدا کے لیے بڑی سخت شرائط رکھ رہے ہیں ان کو نرم رویہ دکھانا چاہیے اب قطر پہ بھی ہاتھ رکھنا شروع کر دیا اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم تو بالکل نیوٹرل ہیں اس بارے میں مسلمان ممالک کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے بلکہ اسلام کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے پھر صرف مڈل ایسٹ یا عرب ممالک کا یہ معاملہ نہیں ہے جیسے جنگ کے شعلے بھڑک سکتے ہیں امریکہ اور کوریا کا بھی تناؤ ہر آنے والے دن میں بڑھ رہا ہے اور دنیا کے حالات پر نظر رکھنے والے اور تبصرہ کرنے والے اس بات کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں کہ امریکہ کا معمولی سا بھی ہتھیاروں کا استعمال یا سختی کا رویہ یا کوریا کی طرف سے ہتھیار کا استعمال چاہے وہ بغیر نقصان پہنچائے ڈرانے کے لیے ہی ہو اس خطے میں بدترین جنگ پر منتج ہوگا بس بڑے خوفناک حالات ہیں دنیا کے چین کو کوریا کا حمایتی ہے لیکن وہ بھی حالات کی سنگینی اور جنگ کے خوفناک نتائج کو محسوس کرتے ہوئے کوریا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے پھر نئی جاتے ہیں انسانوں نے اپنے رابطوں کے لیے اپنے ریکارڈ رکھنے کے لیے اپنے معاشی اور دوسرے نظام چلانے کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں کمپیوٹر نے بہت سے کاموں کو سنبھال لیا ہے لیکن یہی ایجاد دنیا کی تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے آج کل بار بار کبھی کسی خاص ملک میں اور کبھی پوری دنیا میں سائبر اٹیک ہو رہے ہیں سارا نظام اس سے دھرم ہو جاتا ہے یہاں کبھی این ایچ ایس کا نظام درم برم ہو گیا ایئرپورٹس کا نظام ترم بھرم ہو گیا جنگی آلات کے استعمال اور جنگوں کی وجہ بننے میں بھی یہ سائبر حملے جو ہیں خوفناک کردار ادا کر سکتے ہیں اور تباہی لا سکتے ہیں چنانچہ نیٹو کے ایک نمائندے نے یہ واضح کیا ہے کہ نیٹو پر یہ دنیا کے حساس معاملات میں کہیں بھی یہ سائبر حملہ ہو گیا تو ایک تباہ کن جنگ کا باعث بن سکتا ہے اور مزید ہم اس قسم کے حملہ برداشت نہیں کر سکتے یہ وارننگ کو دے چکے بس دنیا تو اپنی تباہی کے خود سامان کر رہی ہے اور سمجھتے ہیں کہ دنیا داروں کی ترقی ان کی حفاظت کی ضامن ہے جبکہ یہ ان کی تباہی کی وجہ بن سکتی ہے اور پھر دنیا دار اور دنیا دار سربراہان حکومت اپنے مفادات کے لیے بالکل پرواہ ہو گئے خاص طور پر جب دنیا کی سب سے بڑی ظاہری طاقت کا صدر اپنے خول میں بیٹھ کر ہوائی باتیں کر کے سمجھتا ہو کہ دنیا میرے کہنے کے مطابق چلے گی تو پھر اس کی یہ باتیں حالات کو مزید بگاڑنے والا بنا رہی ہیں ایک بات تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے ہر مخالف اور مسلمانوں سے نفرت کی وجہ سے مسلمانوں کو ختم کرنے پر تلا بیٹھا ہوا ہے اپنے مخالفین کو کچھ کوئی بھی ہو ختم کرنے پر تولا بیٹھے اور اس بات سے لا پرواہ ہے کہ دنیا میں مختلف وجوہات سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے خوفناک نتائج سے وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا مسلمانوں کی بدستی ہے کہ جو جگہ مرکز اسلام وہاں کے بادشاہ بھی ایماندار نہیں اور اپنے مفادات اور علاقے میں اپنی بڑائی منوانے کے لیے غیر مسلموں کی گود میں گر کر اسلام کو کمزور کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ سعودی حکومت کا یہی حال ہے مسلمان سربراہان جو ہیں حکومتوں کے وہ بھی عمومی طور پر اپنے عوام پر ظلم کر کے عوام کی بڑی تعداد کو اپنے خلاف کر چکے ہیں اور پھر حکومتوں کو مستحکم کرنے کے لیے مزید ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں یہی حال سیریا میں ہے یہی حال عراق میں ہے یا دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے ہو رہا ہے کچھ حد تک اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں سے یہ مسائل کا حل کر لیں گے اور سمجھتے نہیں کہ اس کا حل وہی ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جو مسیح اماؤت اور مہدی اماؤت کو ماننے میں ہی ہے ہم احمدی کمزور ہیں ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس دولت نہیں ہے ہمارے پاس حکومت نہیں ہے لیکن ہم خوش خوش قسمت ہیں کہ ہم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آنے والے مسیح و مدی کو مان ہے جس سے اب دنیا کام اور سلامتی وابستہ ہے اور یہ قائم ہوگا حضرت مسیم علیہ وسلم کے طئے ہوئے طریق کے مطابق عمل کرنے سے دنیا اگر جنگوں کی تباہی اور بربادی سے بچ سکتی ہے تو صرف ایک ہی ذریعے سے بچ سکتی اور وہ ہے ہر احمدی کی ایک درد کے ساتھ ان تباہیوں سے انسانیت کو بچانے کے لیے دعا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دعا ایسی مصیبت سے بچانے کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہو اور ایسی مصیبت کے بارے میں بھی جو ابھی نازل نہ ہوئی ہو نازل نہ ہوئی ہو بس فرمایا کہ پس اے اللہ کے بندو دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو پس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمیں دعاؤں پر بہت زور دینا چاہیے آج ہر احمدی کا فرض ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں کو محسوس کرتے ہوئے جو ابھی ان پر نہیں آئیں اور جن کا ان کو احساس بھی نہیں حکومتیں اور ایک طبقہ تو اپنے مقاصد کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں لیکن لاکھوں کروڑوں معصوم دنیا میں ہیں ان ملکوں میں ہیں جن کو پتہ بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور وہ بے زر اور معصوم ہے بے زرار اور معصوم ہے ان کے لیے ہمارا فرض ہے کہ دعا کریں جو لوگ جو دنیا دار ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا ہم دنیا دنیاوی حصاروں میں رہ کر ان اثرات سے محفوظ رہیں گے لیکن نہیں سمجھتے کہ آفات اور تباہی بڑی تیز سے بڑھ رہی ہے آج علامہ مسیح مودیہ سلطلام کا ہی فرض ہے کہ جہاں اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین پر قائم اور مضبوط رکھے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دعاؤں کی طرف توجہ میں انہیں بڑھاتا رہے ان کی پریشانی اور مشکلات کو دور فرمائے وہاں مسلم امہ کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی عقل دے کہ وہ اپنے مقام کو سمجھے اپنی ذمہ داریاں کو سمجھے غیروں اور اسلام مخالف طاقتوں کی جھولی میں نہ گریں اللہ تعالیٰ نے ان کی سلامتی اور ان کی ترقی کے لیے اپنے جس رشتہ کو بھیجا ہے وہ اسے ماننے والے ہوں اسی طرح ایک درد کے ساتھ انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے بھی دعا کریں جنگوں کے ٹلنے کے لیے دعا کریں دعاؤں اور صدقات سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اگر اسلحہ کی طرح دنیا مائل ہو جائے تو یہ جنگیں ٹل بھی سکتی ہیں ہم اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ دنیا کا ایک حصہ تباہ ہو اور پھر باقی دنیا کو اصل آئے اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکیں اور آنے والے کو مانیں بلکہ ہم تو اس بات پہ خوش ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کے بدعمال کی وجہ سے تباہی میں نہ ڈالے اور دنیا کو عقل دے کہ وہ بد انجام سے بچیں جہاں مسیح کے غلاموں کا یہ کام ہے کہ اس پیغام کو عام کریں کہ آفیت کا حصار اب مسیح علیہ اسلام کے ساتھ جڑنے سے سے حاصل ہو سکتا ہے یا جڑنے میں ہی ہے وہاں ہم ان کے لیے دعائیں بھی کریں اس یقین کے ساتھ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری دعاؤں سے ان کو عقل بھی آ جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہی کے گڑھے اس گرنے سے بچا بھی لے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اس مشن کو پورا کرنے والے ہوں جو کہ حضرت وسیم محدودیہ صلاۃ والسلام لے کر آئے تھے کہ دنیا کو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لے کر آنا ہے اور اس کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور کوششوں کو بھی عمل میں لائیں اور دعاؤں کے بھی انتہا کریں کہ حضرت مسیم علیہ السلام کا غلبہ دعاؤں کے ذریعے سے ہونا ہے آپ کو دعا کا ہی اشتہار دیا گیا ہے بس جیسا کہ میں نے کہا اب رمضان کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے پختہ تعلق پیدا کرتے ہوئے دعاوں اور عبادتوں میں آگے آگے قدم بڑھے بڑھانے بڑھانے چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے حسب <تصفح> مزیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا بڑی دولت اور طاقت ہے اور قرآن شریف نے جا بجا اس کی ترغیب دی ہے اور ایسے لوگوں کے حالات بھی بتائے ہیں جنہوں نے دعا کے ذریعے سے مشکلات سے نجات پائی فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کی جڑ اور ان کی کامیابیوں کا اصل اور سچا ذریعہ یہی دعا ہے فرمایا پس میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی ایمانی اور عملی طاقتوں کو بڑھانے کے واسطے دعاؤں میں لگے رہو دعاؤں کے ذریعے سے ایسی تبدیلی ہوگی جو خدا تعالیٰ کے فضل سے خاتمہ بالخیر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے اور ہم کبھی شیطان کی جھولی میں گرنے والے نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں نو بہت و نؤز بلّا من شروع حسینا مین سیا پالنا <تصالح> وَنَشْهَدُ وَنَّا هَمَّدًا مَبْتُهُ وَرَسُولًا إِبَادَ اللَّهِ رَهِمَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْغَدْلِ وَالْلِّسَانِ وَعِتَاءِ ذِي الْقُرْبَانِ فاش می وزم تروسر اللہ حکر کم ودوست جمع نور نے ہر مسلماں ہے جمع اس میں ہے ن اس کو ہے نہ وہ did it. Che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 اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کی خدمت میں اسلام اور احمدیت کا تعارف پیش کرنا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے دو انتہائی معزد ساتھی تشریف فرما ہیں پہلے ہمارے ساتھ جامعہ احمدیہ کینیڈا کے پرنسپل صاحب تشریف فرما ہیں محترم حادی علی چوہدری صاحب ہادی صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اسی طرح ہمارے ساتھ عبدالرشید دنور صاحب تشریف فرما ہیں جو جامعہ امدیہ میں ہی بطور پروفیسر کے خدمات انجام دیتے ہیں شیید صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے پروگرام کا طریق ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات کہتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے جو مؤز مہمان ہیں ان کے افتتاحی کلمات سنیں اس تعارف کے بعد یا ان کلمات کے بعد ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائن کھولتے ہیں اور آپ کے سوالات اور ہمارے موزوں مہمان جو ہیں ان کے جواب دیتے ہیں تو یہ ہمارا طریق ہے اس کے مطابق آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں عبدالرشید انور صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آج کا پروگرام شروع کریں جی بسم اللہ السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ احباب کو علم ہے ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے موضوع کے اوپر کچھ پروگراموں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ تفصیلات دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ہم جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ احسانات وہ ہیں جن کی طرف ہمیں رہنمائی ہمارے اس دور کے امام حضرت مسیح معود علیہ صاحب والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی دوسری آپ کے خلفاء نے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جن احسانات کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا جن کی وجہ سے ہمارا دل حمد اور شکر سے بھر جاتا ہے ان کا ذکر چلتا ہے اس سلسلہ میں ایک کتاب جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے محسن اعظم وہ اس کا ہم یہاں پر تذکرہ کریں کچھ عرصہ سے تو اس وقت ان کی تذکرہ سے پہلے میں حضرت اقدس مسیح محدود والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسانات کے تذکرہ میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان کا ایک اکتباس آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے بعض ایسے لوگوں کے سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسانات یا کی سیرت کا اور کردار کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں ہماری جان ہماری روح اسی چیز میں ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاریں اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں اور کردار کے مطابق اپنی زندگیوں کو پیش بھی کریں تو اس لحاظ سے میں سب سے پہلے ایک اقتباس جو حضرت اقدس مسیحما صاحب السلام کا تبلیغ رسالت جل ششم صفحہ تا گیارہ میں ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ فرماتے ہیں دنیا میں ایک رسول آیا تاکہ ان بہروں کو کان بخشے کہ جو نہ صرف آج سے بلکہ صدہا سال سے بہرے ہیں کون اندھا ہے اور کون بہرا وہی جس نے توحید کو قبول نہیں کیا اور نہ اس رسول کو جس نے نئے سرے سے زمین پر توحید کو قائم کیا وہی رسول جس نے وحشیوں کو انسان بنایا اور انسان سے با اخلاق انسان یعنی سچے اور واقعی اخلاق کے مرکز اعتدال پر قائم کیا اور پھر بااخلاق انسان سے باخدا ہونے کے الہی رنگ سے رنگین کیا وہی رسول ہاں وہی آفتاب صداقت جس کے قدموں پر ہزاروں مردے شرک اور دہریت اور فصق اور فجور کے جی اٹھے اور عملی طور پر قیامت کا نمونہ دکھلایا نہ یسوخ کی طرح لاف صرف لاف و گزاف جس نے مکہ میں ظہور فرما کر شرک اور انسان پرستی کی بہت سی تاریکی کو مٹایا ہاں دنیا کا حقیقی نور وہی تھا جس نے دنیا کو تاریکی میں پا کر فلوا کے وہی وہ روشنی عطا کی کہ اندھیری رات کو دن بنا دیا اس کے پہلے دنیا کیا تھی پھر اس کے آنے کے بعد کیا ہوئی یہ ایک سوال نہیں ہے جس کے جواب میں کچھ دکت ہو اگر ہم بے ایمانی کی راہ اختیار نہ کریں تو ہمارا کانشئنس ضرور اس بات کو منوانے کے لیے ہمارا دامن پکڑے گا کہ اس جناب عالی سے پہلے خدا کی عظمت کو ہر ایک ملک کے لوگ بھول گئے تھے اور سچے معبودوں کی عظمت اوتاروں اور پتھروں اور ستاروں اور درختوں اور حیوانوں اور فانی انسانوں کو دی گئی تھی اور ذلیل مخلوق کو اس زلزلالوں کو دوس کی جگہ پر بٹھایا تھا اور یہ ایک فیصلہ سچا اور یہ اور یہ ایک سچا فیصلہ ہے کہ اگر یہ انسان اور حیوان اور درخت اور ستارے در حقیقت خدا ہی تھے جن میں سے ایک یسوع بھی تھا تو پھر اس رسول کی کچھ ضرورت نہ تھی لیکن اگر یہ چیزیں خدا نہیں تھیں تو وہ دعویٰ ایک عظیم الشان روشنی اپنے ساتھ رکھتا ہے جو حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے پہاڑ پر کیا تھا وہ کیا دعویٰ تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ خدا نے دنیا کو شرک کی سخت تاریکی میں پا کر اس تاریکی کو مٹانے کے لیے مجھے بھیج دیا یہ صرف دعویٰ نہ تھا بلکہ اس رسول مقبول نے اس دعویٰ کو پورا کر کے دکھلایا اگر کسی نبی کی فضیلت اس کے ان کاموں سے ثابت ہو سکتی ہے جن سے بنی نو کی سچی ہمدردی سب نبیوں سے بڑھ کر ظاہر ہو تو اے سب لوگوں اٹھو اور گواہی دو کہ اس صفت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں اندھے مخلوق پرستوں نے اس بزرگ رسول کو شناخت نہیں کیا جس نے ہزاروں نمونے سچی ہمدردی کے دکھلائے لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ وقت پہنچ گیا ہے کہ یہ پاک رسول شناخت کیا جائے چاہو تو میری بات کو لکھ لو چاہو تو میری بات کو لکھ رکھو کہ اب کے بعد مدہ پرستی روز بروز بر کم ہوگی یہاں تک کہ نابود ہو جائے گی کیا انسان خدا کا مقابلہ کرے گا کیا ناچیز قطرہ خدا کے ان ارادوں کو رد کرے گا کر دے گا کیا فانی آدم زاد کے منصوبے الہی حکموں کو ذلیل کر دیں گے اے سننے والوں سنو اور اے سوچنے والوں سوچو اور یاد رکھو کہ حق ظاہر ہوگا اور وہ جو نور سچا نور ہے چمکے گا پھر آپ حقیقت الوحی میں بیان فرماتے ہیں میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وَََََََََََََ وسلم کے سچے دل سے پیار بھی کرنا اور آپ سے محبت رکھنا انجام کار انسان کو خدا کا پيارا بنا دیتا ہے اس طرح پر کہ خود اس کے دل میں محبت الہی کی ایک ايک سوزش پیدا کر دیتا ہے تب ایسا شخص ہر ایک چیز سے دل برداشتہ ہو کر خدا کی طرف جھک جاتا ہے اور اس کا انس و شوق صرف خدا تعالیٰ سے باقی رہ جاتا ہے تب محبت الہی کی ایک خاص تجلی اس پر پڑتی ہے اور اس کو ایک پورا رنگ عشق اور محبت کا دے کر قومی جذبہ کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے تب جذبات نفسانیہ پر وہ غالب آ جاتا ہے اور اس کی تائید اور نصرت میں ہر ایک پہلو سے خدا تعالیٰ کی خارق عادت افعال نشانوں کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں اس ان دونوں اقتباسات میں ہم نے دیکھا کہ حضرت اقدس مسیح معود وسلام نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے احسانات کا تذکرہ فرمایا جن کا جن کے بارے میں ہم کسی دوسری وجود کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے وجودوں میں کوئی ایسے احسانات کیا ایک شائبہ بھی یا اس کی نسبت سے کچھ بھی پایا جا سکتا ہو کس طرح سے ایک انسان اور خدا کے تعلق کو ملانے کا ذکر کیا کس طرح سے آپ نے آپ کے اندر جو خاص بات جو پائی جاتی ہے فرمایا اس کے بارے میں اے سب لوگوں لوگو اٹھو اور گواہی دو کہ اس صفت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں تو یہ ہے مقام ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ <تصفح> علیہ و وسلم کا جس کو پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں اور مختلف انداز میں اس بات کو پیش کرتے ہیں اب میں حضرت خلیفت مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تحریر کردہ کتاب ہے اس, اس, اس, اس کے تذکرے کو جاری رکھتا ہوں اس سے پہلے ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ احسانات کا ذکر کیا اور پچھلے پروگراموں کے اندر اب اور مزید چھ احسانات کا ذکر کیا جائے گا یہ عمومی احسانات ہیں یہ ایسے احسانات ہیں جو کہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے جن احسانات کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں ان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے شرک کو دور کرنے کے بارے میں جو کچھ بھی آپ نے کوشش کی جو کچھ بھی آپ نے تعلیم دی نہ ایسی تعلیم اس سے پہلے کسی نے دی نہ ایسی کوشش کسی انسان سے ہو سکی اور نہ ہی ایسے نتائج کوئی پیدا کر سکا جو کہ نتائج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیے پھر مذہب اور سائنس میں صلح آپ نے کروائی آپ نے کس طرح سے فرمایا کہ مذہب خدا کا کال اور سائنس خدا کا فیل ہے تو کس طرح سے دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہو سکتے ہیں تو اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے آپ نے پھر فرمایا ہمارا علم اس کے بارے میں ہمیں یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ علم کبھی ختم نہیں ہوتا اور یہ بھی ایک عنصر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احسان ہے کہ جس سے کہ ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن رہنے کا حوصلہ ملتا ہے اگر یہ ہمارے اندر خیال پیدا ہو جائے کہ کبھی علم ختم بھی ہو جائے گا یا ہو جاتا ہے تو پھر وہ حوصلہ جو ہے اس کے بعد یا اس کے قریب جا کر ختم ہو جائے گا پھر ایک احسان یہ کیا کہ ہر مرض کی کوئی نہ کوئی دعا ہے آپ لوگوں کو اب اس طرح سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے تحقیق اور ترقی کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے پھر آپ نے فرمایا کیسی بھی بری حالت میں انسان چلا جائے وہ واپس ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکتا ہے اس لیے سچی جستجو ضرور کامیاب ہوتی ہے پھر آپ نے مساوات کا احسان جو کیا تعلیم کے ذریعہ سے اور عمل کے ذریعہ سے وہ بھی ایک عظیم الشان احسان ہے ان احسانات کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے آج ہم جن احسانات کا ذکر کریں گے اس میں آضر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا میں امن کرنا اور اس اس کے سامان مہیا کرنا اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد حریت زمیر یہ ایک ایسا انسان ہے جو کہ ان اسلام نے آج سے چودہ سو سال قبل انسانیت کو تعلیم بھی دی اور اس کے عملی نمونے بھی بیان فرمائے کہ کس طرح سے حریت زمیر انسان کی ترقی کے لیے ضروری ہے اور کس طرح سے اسلام اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ حریت زمیر ہمارے معاشرہ کے اندر قائم ہو پھر نوا احسان عورتوں کے حقوق کے کا قائم کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے جو اسلام نے آج سے چودہ سو سال قبل کیا جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج سے چند سو سال قبل بلکہ ڈیڑھ سو دو سو سال پہلے بھی عورتوں کو وہ حقوق ہمارا معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں دیتا تھا جو کہ اسلام نے چودہ سو سال قبل عطا کر دیا تھا پھر توہم کا انسداد یہ بھی ایک بہت بڑا احسان تھا حضرت صلی اللہ علیہ و کا ہمارے اوپر ایسی تعلیم دی اور ایسی عملی طور پر نمونے دکھائے کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا احسان انسانیت کے اوپر کیا اور جس کی وجہ سے ترقی رکی ہوئی تھی اور وہ ترقی جو ہے وہ پھر سے ایک نمایاں انداز میں جاری ہوئی اور جب پھر دوبارہ تو وہم کا زور پڑتا ہے تو پھر وہ ترقی رکتی ہے اور پھر اس کو روکنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہمارے پاس تشریف لاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو وہم پرستی کے بارے میں یہ تھی اس لیے اس کو چھوڑو گے تو ترقی کر سکو گے اور جب تک توہم تو پرستی کے پیچھے چلو گے تو تمہاری ترقی ناممکن ہوگی پھر ایک اور احسان آج سے چودہ سو سال پہلے کیا وہ ایک نظام مکمل نظام جو سرمایہ اور مزدور کا تھا وہ اسلام نے قائم کر دیا اور جو ایک بہت بڑا احسان اس وجہ سے ہے کہ معاشرے کے بہت سارے جھگڑے معاشرے کی بہت ساری خرابیاں جو کہ سوشل خرابیاں بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسری خرابیاں بھی کہہ سکتے ہیں جس کے بارے میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کادل فخر و یکونا کفرن کہ غربت ایک ایسی چیز ہے کہ جو آہستہ آہستہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان تھا کہ آپ نے ہمیں وہ طریق بتائے کہ جن کے ذریعہ سے ہم معاشرے میں سے غربت کو دور کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم پھر خدا تعالیٰ کے آستانہ پر بھی جھک سکتے ہیں پھر بارہواں احسان جو اس کتاب میں ذکر ہے وہ ممانت شراب کے بارے میں ہے کہ اسلام نے شراب کو قطعی طور پر منع فرمایا اور اس سے بھی اسلام انسان کی ترقی جو تھی وہ جو رکی ہوئی تھی یا رک سکتی ہے شراب کی وجہ سے اس کو پھر سے صحیح راستے پر چلایا تاکہ انسان ترقی کر سکے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو بے شمار ہے جن کا شمار کیا ہی نہیں جا سکتا لیکن اگر موٹے انداز سے دیکھا جائے بڑے بڑے احسانات دیکھے جائیں تو یہ بارہ احسانات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان احسانات کو اچھی طرح سے مطالعہ کریں اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ خدا تعالیٰ نے ایک ایسی تعلیم کے ساتھ ایسا نبی ہمارے لیے بھیج دیا کہ جو ہماری ترقی کے لیے ایک انسانی اور روحانی اور مالی اور سماجی ہر قسم کی ترقی کے لیے وہ وجود ہمارے لیے مفید ہے اور مفید رہے گا جب تک کہ یہ دنیا قائم ہے جب تک کہ ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے جیسا کہ میں نے کہا کہ چھٹا احسان جس کا ذکر ہم کریں گے آج وہ قیام امن ہے قیام امن کی تعلیم تو بہت سارے دوسرے لوگ بھی دے سکتے ہیں بڑے اچھے اچھے لیکچرز ہو سکتے ہیں اور بڑی اچھے اصول بنائے جا سکتے ہیں لیکن اصولوں کی ہی صرف ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے ایسے ذرائع بھی مہیا کرنے ہوتے ہیں جن کے اوپر چل کر کہ انسان قیام میں امن کی کوشش کر سکے جب ہم اس کے امن کے برعكس صورتحال دیکھتے ہیں تو وہ صورتحال حال امن کہلاتی ہے نقل امن کی چند بڑی وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی قوم کے بزرگوں کی اگر عزت نہ کی جائے تو وہ قوم جس کے بزرگوں کی عزت نہیں کی جاتی وہ غصہ میں آ جاتی ہے تعصب پیدا ہوتا ہے دشمنی اور بغض پیدا ہوتا ہے اور اس طرح سے پھر آہستہ آہستہ انسانی معاشرہ جو ہے وہ فساد کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے پھر ایک اور بات یہ ہے ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ مخالف قوم کے اصول یا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں ہوتے ہیں جن کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں یہ انسان کی کو ایسے دلائل واضح طور پر مل چکے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ان کو گالیاں نہیں نکالنی ان کو برا نہیں کہنا اگر تم برا کہو گے تو یہ بات بھی تمہیں فساد کی طرف لے جائے گی اور فساد اس طرح سے ہوگا کہ پھر وہ بھی آپ کے خدا کو نہ جانتے ہوئے اس کی ویلیوز کو اس کی جو اعلیٰ اقدار ہیں ان کو جانے بغیر وہ خدا تعالیٰ کے اوپر بھی ایسے ہی الفاظ استعمال کریں گے تو اس لحاظ سے تمہیں چاہیے کہ تم نہ ان کو جھوٹا کہو اور نہ ان کو گالیاں دو پھر اس کے بعد جب نیک کاموں کو برا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں پر بھی تمہیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اور آپ کو یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارے علاوہ خدا کا کوئی عزیز نہیں یہ بات بھی اسلام اس انداز میں نہیں کہتا کہ کوئی انسانی انداز میں خدا تعالیٰ کا کوئی عزیز ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت کے تعلقات ہر ایک کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اس کے اوپر اطرانہ فخر کرنا اس انداز میں اپنے آپ کو پیش کرنا یہ باتیں اسلام نے کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی اور یہ کہنا کہ باقی سب جو ہیں وہ ددکارے ہوئے ہیں اب یہ ان ساری باتوں سے ہم نتیجہ جب نکالتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ اگر ان کے اصولوں کے خلاف چلیں جو اسلامی اصول ہیں تو ایک ضد پیدا ہوتی ہے ایک حکارت پیدا ہوتی ہے ایک نفرت پیدا ہوتی ہے اور نفرت کے نتیجے میں پھر فساد پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے قتل کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں تو یہ ساری باتیں جھگڑا اور فساد ان کے جڑ ہمیں اسی میں نظر آتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے ان ساری باتوں کا کلہ کما کیا؟, کیا کیا حل آپ نے پیش کیے پہلی پہلا حل بہت ہی خوبصورت حل جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے،, کے،, کے،, کے،, کے کلام یعنی قرآن کریم کو کے ذریعہ سے ہمارے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وائمن ام امتن اللہ خلاف نذیر کہ تم کسی بھی قوم کے پاس چلے جاؤ وہاں پر خدا تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہوا ہے اگر کسی جگہ پر وہاں پر کسی انسان کی عزت اس انداز میں پائی جاتی ہے کہ وہ خدا کا ایک فرستادہ ہے خدا کا ایک نبی ہے تو تمہیں بھی چاہیے تم اس کی عزت کرو اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر خدا کا نبی نہیں آیا یہ خدا کا نبی صرف تمہارے پاس آیا اور صرف تمہارے پاس ہدایت لے کر آیا اس انداز میں یہ ایک صلح کی بنیاد ڈال دی کہ تم جہاں پر بھی جاؤ گے تو چونکہ تم ان کے نبیوں کی عزت کرنے والے ہوگے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی بغض کی کیفیت پیدا ہو تو وہ اگر ہے بھی تو وہ آہستہ آہستہ وہ مکمل طور پر غائب ہو جائے گی اس انداز میں اپنے تمام انبیاء کے تقدس کو قائم کر دیا اور ہدایت کے دائرہ کو محدود نہیں کیا اور ہدایت کا دائرہ جب جب وسیع ہوتا ہے تو پھر سارے فسادات کو بھی اپنے ساتھ ہی ختم کر دیتا ہے اس کی وجہ سے ہر قسم کی نفرت دور ہو جاتی ہے اور گویا ایک انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے آپ سے اختلاف تو ہے لیکن ایک طرح کا اتحاد بھی ہے اور جو اتحاد کا لفظ ان کے کانوں میں پڑتا ہے تو پھر یقینی طور پر وہ کہیں گے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ سے ہم متحد ہو کر یونائٹ ہو ہو کر ایک ایسے اے اے انداز میں کام کر سکتے ہیں جو کہ معاشرہ کے لیے انسانی معاشرہ کے لیے مفید ہوگا کیونکہ تمام مذاہب خدا کے ہی قائم کرتا ہیں اس لحاظ سے ہمیں مذہب کے لحاظ سے خدا تعالیٰ کی طرف سے بجوائی ہوئی ہدایات کی روشنی کو کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی ہی قائم کردہ یہ تمام مذاہب ہیں یہ الگ بات ہے کہ بعد میں لوگوں نے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا کر دی یہ کس کا در درس ہے جو امن کا درس ہمیں اسلام دیتا ہے کہ ہم کسی ہندو کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے رام چندر جی کو آپ کیا کیسا مانتے ہیں کیا مانتے ہیں کیسا جانتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کے ایک بزرگ تھے جب یہ وہ سنے گا کہ وہ خدا کے ایک بزرگ تھے تو وہ کیسے ناراض ہوگا ہماری فکر یہ نہیں ہوگی کہ ہم دوسروں کے بزرگوں میں کیڑے نکالیں ورنہ ہم یہ سوچیں گے کہ کس طرح سے ہم یہ ثابت کریں کہ یہ انسان ایک انتہائی گندہ انسان تھا ایک ایسا انسان تھا جس کے اندر فلا فلا ایوب پائے جاتے تھے ہم ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کے اچھے پہلوؤں کو نکال کر دنیا کے سامنے رکھیں اور بتائیں کہ یہ پہلو بتاتے ہیں کہ یہ انسان خدا تعالیٰ کا برگزیدہ تھا آپ امریکہ میں چلے جائیں آپ افریقہ میں چلے جائیں جہاں پر بھی کسی بزرگ شخصیت کا ذکر ہوگا اچھے اخلاق کے ساتھ ذکر ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ اخلاق اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملے تھے اور قرآن نے ہمیں اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا تو اس انداز میں یہ پہلا حل ہمیں ملتا ہے جو کہ امن کے قیام کے سلسلہ میں اسلام ہمیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے دوسرا حل یہ ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قابل عزت چیز کو تم برا نہ کہو یعنی یہ تو ایک پہلو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یعنی اگر اگر بزرگوں کو برا نہیں کہنا تو ان کے اصولوں کو بھی برا نہیں کہنا جو اصول وہ مانتے ہیں ان کو برا نہ کہو اس کے اس اصول کو بیان کرتے ہوئے قرآنِ کریمہ میں بتاتا ہے ولاۃ صب اللہ یادون مدون اللہ فی صب اللہ ادو ادون بغیر ارمین تو یہ قرآنِ کریمہ میں بتاتا ہے کہ تم ان لوگوں کو بھی گالی نہ دو جو اللہ کے علاوہ جن کو وہ معبود بناتے ہیں تم ان کو بھی گالی نہ دو کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو بغیر جانے ہوئے خدا تعالیٰ کے مقام کو خدا تعالیٰ کی صفات کو خدا تعالیٰ کی قدرتوں کو وہ خدا تعالیٰ کو بھی گالیاں دیں گے تو اس لحاظ سے اسلام جو اخلاق کی تعلیم میں دیتا ہے کہ ان بزرگوں کو یا ان چیزوں کو جن جن کو وہ خدا کے علاوہ پکارتے ہیں ان کو بھی برانا کہو وہ پتھر کے بھی بت بھی ہو سکتے ہیں انسانوں کے بت بھی ہو سکتے ہیں دونوں صورتوں میں تمہیں ان کو گالیاں دینے کا حق اسلام نہیں دیتا اور جب گالیاں دینے کا حق نہیں ہوگا تو پھر یہی بات جو ہے کہ میں امن کی طرف ہمیں لے کر جانے والی ہوگی اگرچہ یہ بات تمہارے نزدیک درست بھی ہو کہ وہ قابل عزت نہیں لیکن پھر بھی ان کو اخل... ان کو گالیاں دینے کا حق تمہیں اسلام نہیں دے... دے... دیتا اس طرح سے ان کے دل دکھیں گے لڑائی اور فساد پیدا ہوگا بغیر سوچے کہ وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے اس لڑائی کی ابتدا ہی نہ ہونے دو کسی قدر اعلیٰ کس قدر اعلیٰ تعلیم ہے یہ بزرگ سچے تھے وہ یہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ سارے بزرگ سچے تھے جو اللہ تعالی کی طرف سے بھیجوائے گئے لیکن معبودان سچے نہیں اس کے باوجود ان کو برا بلا کہنے کا ہمیں اسلام کہنے کی اجازت نہیں دیتا اب تیسرا حل اس کا جو پیش کرتے ہیں ح ذخری فتم سیسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کو یہ کہنا کہ وہ کت ان جھوٹا ہے یہ درست نہیں اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے وقالت الیہود لئیسط النسوارہ علا شعین و کالت السوارہ لئیسط الہود علا شعین محمون الكتاب یہ عجیب بات ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر حق سے ہٹے ہوئے ہیں ان کے اندر حقیقت کی نام کی کوئی چیز بھی موجود نہیں یہ عجیب سی بات ہے اور اسی سے اصول یہ نکلتا ہے کہ ہمیں بھی کسی دوسرے کو یہ کہنا کہ تمہارے اندر صرف برائی ہی برائی ہے کوئی اچھائی کا کوئی پہلو بھی نہیں یہ بات درست نہیں عجیب بات یہ ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا دونوں کتاب الہی پڑھتے ہیں اور پھر بھی ایک دوسرے کو حق سے دور کرار دیتے ہیں حالانکہ ان کو علم ہونا چاہیے کہ ہر ایک چیز کتنی بھی بری ہو اس کے اندر کچھ خوبیاں ضرور ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی چیز بے فائدہ ہو جاتی ہے تو اس کو مٹا دیتا ہے مسلمان یا ایک عیسائی یا ایک ہندو جب یہ ایک مسلمان جب ایک عیسائی سے کہے کہ تمہارے اندر کوئی خوبی نہیں یا ایک عیسائی کہے ایک ہندو کو کہ تمہارے اندر کوئی خوبی نہیں یا ایک ہندو کہے مسلمان کو یا عیسائی کو کہ تمہارے اندر کوئی خوبی نہیں تو یہ غور کا مقام ہے کہ کس طرح سے خدا تعالیٰ نے اس مذہب کو زندہ رہنے دیا یا اس مذہب کو موجود رہنے دیا جس میں کوئی خوبی نہ تھی اگر ایسی ایسی بات ہوتی کوئی خوبی نہ ہوتی تو اس مذہب کو مکمل طور پر سفید ہستی سے مٹا دیتا اور کوئی ایسا مذہب دنیا میں قائم نہیں رہ سکتا اگر اس میں کوئی کچھ بھی خوبی نہ ہو یہ تعلیم صرف اسلام نے ہی دی ہے اور یہ یہ ہے ایک خاص پہلو کہ یہ تعلیم صرف اسلام نے دی ہے کسی اور مذہب میں یہ تعلیم آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کرو اور خوبی کا اعتراف نہ کرنا بزدلی دلی ہوا, ہوا کرتا ہے پھر چوتھا حل جو اسی نقل امن کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو سب اقوام میں نبی بھیجے اور پھر فرما دیا کہ ان کے اصولوں یا معبودوں کو برا نہ کہو پھر کہہ دیا کہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوا کرتی ہیں پھر اس کے بعد جو بات کی وہ یہ ہے کہ ان کے اکثر جو لوگ ہیں بے شک وہ غلط طریق کو فالو کر رہے ہیں غلط معبودان کی عبادت کر رہے ہیں ان کے ساتھ غلط قسم کے عقائد جو ہیں منسوب کر رہے ہیں یہ بات درست ہے لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو سب کچھ بڑے اخلاص اور بڑے جوش کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اخلاص ہوتا ہے یہ یہ غلط عمل کرنے پر بھی نیکی کی تڑپ جو ان کے اندر ہوتی ہے وہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا غلطی کے باوجود ان کی جو کوشش ہے وہ قابل قدر ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک ایسی مثال ملتی ہے جہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدر کی ایک دفعہ کچھ عیسائی آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کے لیے تشریف لائے اور بحث کے دوران وقت ایسا آ گیا انہوں نے کہا یہ اب ہماری عبادت کا وقت ہے ہم چلتے ہیں جا کے عبادت کر کے آ جائیں گے یا عبادت کرتے ہیں جا کے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ میری مسجد کے اندر بیٹھ کے تم اپنے طریق پر عبادت کر لو کیونکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ان کے اندر اپنے غلط مذہب کے اوپر عمل کرنے کا بھی جو اخلاص ہے اور جوش ہے وہ سچا ہے تو آپ نے ان کو اجازت دی تو انہوں نے بھی اپنے سامنے سلیبے رکھیں یا اپنے انداز میں جو ان کے بدھ تھے یا جو بھی تھا چیز تھی وہ سامنے رکھ کر عبادت شروع کی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی اجازت دی اب اگر ہمارا معاشرہ سارے کا سارا ان چاروں جو حل پیش کیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو کس معاشرے میں جو ہے وہ فساد باقی رہے گا یقینی طور پر فساد دنیا سے مٹ جائے گا اور اس کو مٹانے والا اسلام ہوگا اسلام کی تعلیم ہوگی اس کے بعد اگر احسان کا ذکر آتا ہے تو پھر ایک اور بہت بڑا احسان جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت پر کیا وہ جنگ کے سلسلے میں کچھ شرائط اور کچھ حدود کا مقرر کر دینا تھا اور وہ شرائط ایسی ہیں اور حدود ایسی ہیں کہ اگر انسانیت ان کے اوپر عمل کرے اور اسلام نے ان کے اوپر عمل کر کے دکھایا تو دنیا میں سوائے امن کے کچھ باقی نہیں رہے گا ہر طرف امن ہی امن ہوگا اور یہ ساری شرائط آمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل بیان فرمائی جو کہ آج بھی سچ ہیں اور آج بھی جہاں جہاں پر فساد ہے اگر آپ ان شرائط کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہاں پر فساد آپ کو نظر آتا ہے دنیا میں فساد اور نقص امن کی ایک وجہ فساد کو قائم رکھنے کی کوشش ہوتی ہے جب ایک جگہ پہ کسی گروپ کو کسی ملک کو کسی گروہ کو فتح ہونی شروع ہو جاتی ہے جنگ شروع ہو جاتی ہے اور فتح ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جنگ اب کبھی ختم نہ ہو مکمل طور پر ڈومینیٹ ہو اس کی شرائط کے پر اس کی صلاح ہو اگر ہوتی ہے اور مکمل طور پر اس کی پابندیاں جو ہیں وہ کرتی رہیں اقوام کی مثال آپ کے سامنے ہے جاپان کی مثال آپ کے سامنے ہے اور دوسری دوسرے ممالک کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ نیت ہوتی ہے ان کی کہ کسی طرح سے یہ جنگ جاری رہے اور اب میٹیریل فوائد جو ہیں وہ ہم ان سے حاصل کریں اور یہ مکمل طور پر ڈومینیٹ ڈومینیٹ ہو کر ہمارے ساتھ رہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کچھ حدود مقرر فرمائی خدا تعالیٰ سے حکم پا کر آپ نے فرمایا فائن انتہا فین اللہ غفور الرحیم کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخشنے والا ہے باوجود اس کے کہ تم گناہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بخشنے والا ہے اور تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے اب اگر یہ لوگ جن کے ساتھ تمہ... تمہیں جنگ کرنا پڑی ان کو احساس ہو گیا اپنی غلطی کا اور وہ تمہارے ساتھ امن کی شرائط کے اوپر صلاح کرنے کے لیے تیار ہیں فینن تہ ہو تو پھر تم بعض آ پھر اب جنگ نہ کرو جنگ روک دو اب دیکھیں اس شرط کے اوپر بھی اقوام عالم میں عمل نہیں ہوا چونکہ عمل نہیں ہوا اس وجہ سے وہ وہاں پر فساد کی صورت حال وہ جاری رہی اور جاری ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فینن تہو فلاح ادوان اللہ الظالمین البقرہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے آیت نمبر 194 ہے کہ اگر وہ بعض آ جائیں تو کسی قسم کی زیادتی کرنا پھر ان کے اوپر جائز نہیں جنگ یا جنگ یا کوئی ظلم جو ہے جنگ یا کسی حد تک سختی جو ہے ایسے ہی لوگوں کے اوپر ممکن ہے جو ظلم کریں جو ظلم نہ کریں ان کے اوپر اسلام ہرگز ہرگز جنگ کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیتا آٹھواں احسان بہت ہی اہم احسان ہے جس کے اوپر انسان کی ترقی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے اور اس کے نہ ہونے سے انسان تنزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ مکمل طور پر وہ ترقی کی راہوں سے ہٹ جائے کرتا ہے وہ ہے حریتِ ضمیر اگر کسی معاشرے میں حریتِ ضمیر نہیں ہوگی تو ہر قسم کی ترقی تخلیقی بھی روحانی بھی اور مادی بھی ہر قسم کی ترقی وہاں پر رک جائے گی لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے ساتھ حریتِ ضمیر کے بارے میں تعلیمات دنیا کو بتانے کا چودہ سو سال پہلے موقع ملا اور آپ نے نہ صرف وہ تعلیمات بتائیں ان کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا علمی ترقی کی جڑ ہے اور تمام ترقیات کی ایک کنجی ہے اگر کسی چیز میں شک پیدا ہوتا ہے تو تحقیق اس کے مطابق کرنے کا اگر کوئی ذرائع ذریعے یا ذرائع ہمارے پاس ہوں تو تب ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں ورنہ یہ ترقی ممکن نہیں ہوگی اور نتائج کے مطابق اپنے خیالات اور اعمال کو انسان بدلنے کے قابل بھی ہو پھر ترقی ہوگی اگر نتائج کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کے بدلنے کا موقع نہ ہو اور اپنے خیالات کو اور اپنے اعمال کو بدلنے کا موقع نہ ہو تو پھر یقینی طور پر ترقی ناممکن ہوتی ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو زمانہ ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ عرب اور دوسرے لوگ حریت ضمیر کی ان کے یہاں کسی قسم کی قدر نہیں تھی اور اس کو اس کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے قرآن کریم نے اعلان کیا لا اقرا حاف الدین کہ یہ دین سچا ہے یہ کے اس دین کے اندر بہت ساری اقدار ہیں اس دین کے اندر بہت سارے فوائد ہیں تمہارے لیے مالی بھی روحانی بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی سماجی بھی ہر قسم کے فوائد ہیں لیکن اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تمام دین جو ہے تمہارے اوپر مسلط نہیں کیا جائے گا اس کے اندر کوئی جبر و اقرا نہیں ہوگا تم خوش دلی سے اس کو قبول کرو تو کرو ورنہ اس دین کے کو کسی بھی انداز میں تمہارے اوپر مسلط نہیں کیا جائے گا جو سمجھنا چاہتا ہے سے چاہیے کہ وہ دلیل سے سمجھے جبر سے اور جبر و اقرا سے کسی کو بھی سمجھائے سمجھایا نہیں جا سکتا اور نہ سمجھایا جائے گا اور عربوں نے چونکہ ان کے نزدیک حریت ضمیر کی کوئی اہمیت نہیں تھی عربوں نے سمجھوتا کی کوشش کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم اللہ کے کی پرستش کر لیتے ہیں اور آپ بتوں کی بھی اور اللہ کی بھی پرستش کر لیا کریں کمپرومائز کر لیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ خدا تعلی کا حکم یہ ہے لکم دین و ولی دین جب میں بتوں کو ٹھیک نہیں سمجھتا جھوٹا خیال کرتا ہوں تو یہ میرا حق ہے کہ میں جھوٹا خیال کروں اور اپنے ضمیر کو میں قربان نہیں کر سکتا تم خدا کو نہ مانو یہ تمہارا حق ہے اور تمہیں بھی اپنے ضمیر کو قربان کرنا نہیں چاہیے اسلام کو تم اس وقت مانو جب مکمل طور پر تمہارا دل مطمئن ہو جائے جب تمہارے دل کے اندر اس کے بارے میں مکمل اطمینان داخل ہو جائے پھر اس کو مانو کوئی بھی زبردستی تمہیں اسلام کی تعلیم تمہارے دل میں نہیں ڈالے گا نہ ڈال سکتا ہے اس لیے تم اپنے ضمیر کو قربان مت کرو اسی لیے, اس لیے فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین یہ ایک بہت بڑا احسان ہے یہ والا حریت ضمیر کا معاملہ اگر انسان اس کو گہرے گہری نظر سے دیکھے اور جو تعلیم اسلام نے دے دی اس تعلیم کے اوپر مسلمان بھی اگر عمل کریں اور دوسرے لوگ بھی اس کے اوپر عمل کریں ہر ایک اپنے مذہب کی تبلیغ تو ضرور کرے ہر ایک اپنے مذہب کی خوبیاں تو ضرور بیان کرے لیکن ان خوبیوں کو مسلسل ہرگز کسی کے اوپر مسلط نہ کرے پھر اس کے بعد جو ایک بہت بڑا احسان اسلام کا ہے وہ عورتوں کے حقوق کا قیام ہے عورتوں کے حقوق کا قیام ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے دنیا میں فساد اور ظلم جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اگر اس کا خیال نہ کیا جائے جہالت بڑھے گی اور معاشرہ کبھی بھی ایک اچھا اور صحت مند معاشرہ نہیں ہو سکے گا جہاں پر عورتوں کے حقوق کی حفاظت نہ ہو حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم کی بے سے قبل عورتوں کی حالت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ان کے حقوق ہرگز تسلیم نہیں کیے جاتے تھے عورت کا کی یہ حالت تھی کہ اس کو ورثہ کے طور پر تقسیم کیا جاتا تھا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق کو قائم فرمایا عورت کے حقوق کو قائم فرمایا اور اعلان کیا ولا ہن مصل مصل اللہ بالمعروف کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں کے حقوق کم نہیں ہے مردوں سے عورت کسی طرح سے بھی ایک انسان ہونے کے ناطے سے مرد سے کم نہیں ہے جیسے مرنے کے بعد مردوں کو انعام ملتے ہیں ویسے ہی عورتوں کو بھی ان کے مرنے کے بعد انعامات اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جائیداد میں اس سے پہلے اور بلکہ اس کے بعد بھی ایک لمبے عرصہ تک یورپ میں بھی عورت کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا اسلام نے عورت کو یہ حق دیا کہ وہ اپنی جائیداد رکھ سکتی ہے اس کو جائیداد کا مالک بننے سے کوئی روک نہیں سکتا بلکہ اس کا خاوند بھی ہو تو اس کی جائیداد اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتا یہ اسلام کا قانون تھا ہے ہم اگر دیکھیں انسانی معاشرے کو سو سوا سو سال پہلے تک بھی یہی حال تھا کہ یورپ میں بھی عورت کو یہ حقوق نہیں ملتے تھے عورت کو جائیداد کا حق نہیں تھا عورت کو اپنے حقوق لینے کا حق نہیں تھا اور اس کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا یہ ساری تفاصیل کا اس وقت وقت نہیں اس کی گہرائی میں جانے کا لیکن صرف یہاں یہ کہنا مقصد ہے اس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ یہ حقوق اسلام نے آج سے پندرہ سو سال پہلے دیے اور کوئی مذہب اس انداز میں عورت کے حقوق اسے پہلے نہیں دے سکا جس انداز میں اسلام نے یہ حقوق بیان کیے اور ان کے اوپر عمل پیرا ہوا باپ سے بھی عورت کو حصہ ملے گا خاون سے بھی اور بیٹے سے بھی جائیداد کے طور پر اور یہ اس کی جائیداد ہوگی اپنی اور فرمایا کہ عورت جو ہے اپنے مال کی آپ مالک ہوگی خاون بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں لے سکتا پھر اس سے پہلے بچوں کی تربیت کا اختیار ایک عورت کو نہیں تھا علوم و تن کہہ کر ایک اختیار دیا عورت کو کہ بچوں کی تربیت کا اختیار تمہیں ہے تم بہترین طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہو یہ ان صلاحیتوں کا اعتراف تھا جو کہ خدا تعالیٰ نے عورت کو دی ہوتی ہے پھر نکاح کے اندر رضامندی جو ہے اس کا اختیار عورت کو نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعہ سے وہ اختیار بھی دیا اسی طرح سے بہت سارے حقوق ہیں جن کا کہ تذکرہ کیا جا سکتا ہے عورت کے سلسلے میں لیکن یہاں پر صرف اشارہ کرنا مقصد تھا کہ یہ احسان ایک اتنا عظیم الشان احسان ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے معاشرہ کے اوپر ہم تمام انسانوں کے اوپر خصوصاً مسلمانوں کے اوپر اور یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم بعض اوقات مسلمان بھی ان تعلیمات کو بلا بیٹھتے ہیں یا ان کی غلط تعویلات کر کے ہم پھر ظلم کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور یہی وہ فساد اور بدمنی کا راستہ ہے جس کو ہم دوبارہ اپنا لیتے ہیں آضر صلی اللہ علیہ وسلم کا دسواں احسان جو کہ بہت ہی عظیم الشان احسان ہے احسان یہ بھی باقی احسانوں کی طرح سے اور یہ بھی انسان کی ترقی کے اندر ایک رکاوٹ کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے اگر ہم اس کے بارے میں غور کریں تو وہ ہے تواہم کا انسداد یعنی انسانی زندگی میں انسان نے بہت شروع سے ہی اور اب تک بھی بڑے بڑے شہروں میں بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی یہی صورت نظر آتی ہے کہ انسان تواہم کے پیچھے چل پڑتا ہے اور اسی کو اپنا خدا بنا لیتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر اس کو خدا بنانے کی وجہ سے بہت سارے ترقی کے راستے جو ہیں اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں جادو اور ٹونے کا اس وقت بھی بہت رواج تھا جب ہم اسلم تشریف لائے لوگ تفاول نکالتے تھے کہ کس طرح سے جانور جو ہیں واضح نکال رہے ہیں یہ آواز ایسی ہے اس وقت مجھے سفر کرنا چاہیے اس وقت مجھے سفر نہیں کرنا چاہیے اس وقت یہ مجھے سودا کر لینا چاہیے کیونکہ ایسی آواز آ گئی ہے اس وقت یہ نہیں کرنا چاہیے یہ فلاں مہمان آیا ہے اس سے پہلے فلاں قسم کی آواز فلاں پرندے نے نکالی ہے اس کا مطلب ہے یہ یہ خوش بخت مہمان ہے یا یہ خوشبخت بخت مہمان نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں جو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو یقینی طور پر انسانی ترقی کے لیے وہ ایک رکاوٹ تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اس رکاوٹ کو اسلام کے ذریعہ سے ہی دور فرمایا قسم قسم کے وہموں میں لوگ مبتلا تھے لیکن ایک بہت لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہذب شہر میں پیدا نہیں ہوتے کسی مہذب ملک میں پیدا نہیں ہوتے ایک ایسا ملک جس کو کہ وحشی کہا جاتا جس کے رہنے والوں کو ایسا ملک جس کو کہ لوگ جاہل کہا کہتے تھے اور آج بھی جب اس کی تاریخ کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو یقیناً اس کے باسی جہالت کی انتہا تک پہنچ چکے تھے لیکن وہاں پر ایک ایسا انسان پیدا ہوتا ہے جو ایسے اصول ہمیں دیتا ہے کہ آج کی دنیا بھی اور آئندہ جو دنیا آئے گی اس کے لیے بھی وہ تہذیب کا ایک سہر سنہری نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے وہ چیز یہ ایک عجیب غریب عجیب سی بات ہے اور کہہ کہ کہ سکتے ہیں کہ اکیلا اس بات کے اوپر غور کریں تو ہمیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین کرنا پڑتا ہے اور آپ نے ہر قسم کے وہموں کا کلہ کمہ اس انداز میں کر دیا اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ یہ سب امور فضول ہیں یہ سب اہم وہم جو ہیں وہ فضول ہیں اور لغو ہیں اور ان کی ان کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان کا نقصان ہے اللہ نے ہر عمر کے لیے علم کو پیدا کیا ہے اور جب تم اس علم کو اپنی ترقی کے لیے استعمال نہیں کرو گے تو یقیناً تنزل کی راہوں پر چلتے چلے جاؤ گے اس لیے اپنے ان علوم سے فائدہ اٹھاؤ اور اس طرح سے بیماریاں دور ہوں گی اس طرح سے ترقیات آپ کو ملیں گی یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے آذر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں اور آجر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف آگے لوگوں کو بتائیں بلکہ ان پر عمل کیا اور عمل کروا کے بتایا کہ کس طرح سے ان کے فوائد ہوتے ہیں لوگ ستاروں کی وجہ سے کہتے تھے کہ بارش ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ ستارے یقینی طور پر انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں لیکن ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں اور یقینی طور پر خدا تعالیٰ جو ہے وہ اسی کے حکم سے جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں ان کے ذاتی طور پر کوئی بھی اثرات اس زندگی پر نہیں ہو سکتے یہ سب خدا تعلیٰ کے پیدا کردہ ذرائع ہیں اور خدا تعلیٰ کے ذرائع سے بڑھ کر ان کی کوئی اہمیت نہیں اس لیے ان کی گردش پر اپنے کاموں کو موقوف نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر یہ ستارہ وہاں پر پہنچے گا تو میں کام یہ کروں گا یا یہ گردش اس موقع کے اوپر ہے کہ اب مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے ایسے خیالات یقیناً بڑے فضول قسم کے سوالات ہوں گے پھر ہمارے معاشرے میں بھی اور دیکھا گیا دوسری جگہوں پہ بھی بلی کوا اُلّو اور ان سے بدشگونی لی جاتی ہے برا خیال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس طور پر اس طور پر ہمارے امور جو ہیں وہ با ہوں گے یا ان کے اندر با نہیں ہوگی قانونِ قدرت کو تسلیم کیا اسلام نے اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور فرمایا ولند علیہ سنت اللہ تبدیلا کہ ترقی کا راز اس قانون کے اندر چھپا ہوا ہے اگر تم سنت اللہ کو اہمیت نہیں دیتے اس کو بنیاد نہیں بناتے تو پھر سمجھ لو کہ تم ترقی نہیں کر سکتے مثلاً سورج مشرق سے نکلتا ہے اگر کوئی انسان اس کے اوپر یقین نہ کرے کہ سورج مشرق سے نکلے گا کل تو بہت سارے کام جو پہلے پلاننگ کرنے ضروری ہوتی جن کے لیے وہ پلاننگ نہیں کر سکے گا اور اس کی ترقی جو ہے وہ یقیناً رک جائے گی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب ایک دفعہ کھجوروں کو پیوند لگائی جا رہی تھی آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں لگائی جا رہی ہے تو اس کے جواب کے طور پر انہوں نے جواب دینے کی بجائے وہ پابند کاری چھوڑ دی جس کی وجہ سے فصل کم ہوئی تو آپ نے فرمایا میں نے تو سوال کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ ایسا کیوں کرتے ہو منع تو نہیں کیا تھا ان امور میں تم مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قانون میں یہ بات بتائی کہ خدا تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ بہت اہم ہے اور جو خدا تعالیٰ کی فطرت ہے خدا تعالیٰ جو قدرت بنائی ہے ہمارے لیے اس کو اس کے اوپر بھی ایمان لانا ان کے قوانین پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے اور یہ سب باتیں ہمیں اسلام نے سکھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اس انداز میں یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر پھر ایک اور بہت بڑا احسان وہ سرمایہ اور مزدور یا مزدوری کے اندر اتحاد کو قائم کرنا دنیا کے فساد کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ دونوں کا کی آپس میں صلح دونوں کی آپس میں موافقت پیدا نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے دنیا میں فساد ہوتے ہیں لیکن اسلام نے یہ اصول قائم کیا اور ایسے اصول بنا دیے جس کی وجہ سے اگر ان کو ان کے اوپر عمل کیا جائے پوری طرح سے عمل کیا جائے تو یقیناً ترقی کی راہیں کھلیں گی اور غریب ہمیشہ قریب نہیں رہے گا اور امیر یقینی طور پر امیر رہنے کے لیے اسے غریبوں کو ہر وقت فائدہ پہنچانے کے لیے سوچنا پڑے گا تو پھر ہی وہ امیر رہ سکے گا ورنہ آہستہ آہستہ اس کی دولت ختم ہو جائے گی آپس کے جھگڑے یہ اسی صورت میں ختم ہوں گے جب ان قوانین کے اوپر عمل کیا جائے گا تو اس انداز میں یہ ایک بہت بڑا احسان ہے آزر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر جو زکوٰۃ کا نظام قائم کیا وہ بھی ایک احسان ہے اس کے ذریعہ سے ایسے لوگوں کی مدد بھی کوئی جو کہ کم تنخواہ لیتے ہیں اور غریب ہیں ایسے بھی ہیں جن کو جن کے پاس کوئی کام نہیں ایسے بھی ہیں جو اپاہج آپ ہیں اور ان سب کے کے لیے ایک احسان کی یہ کیفیت پیدا کر دی کہ ان کے لیے اسلام نے ایک یقینی صورت پیدا کر دی کہ وہ بھوکے نہیں مریں گے وہ خدا تعالیٰ ان کے لیے ایسے سامان پیدا کرے گا کہ آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک وقت میں اپنی غربت کو ختم کرنے کے قابل ہو جائیں امیر اپنی دولت کو روک نہیں سکے گا اور احسان یہ ہوگا کہ غربہ زکوٰۃ سے بھی فائدہ اٹھائیں گے اور دولت کی گردش سے بھی فائدہ اٹھائیں گے پھر جو بارہواں احسان جو اس کتاب میں آخری احسان کے طور پر بیان ہوا ہے جیسا کہ میں عرض کیا احسانات تو بے شمار ہیں لیکن جو بڑے بڑے احسانات تھے ان میں سے بارواں احسان شراب کی ممانعت جو تھی وہ ایک بہت ہی اہم ہے اور اس کے بارے میں تمام دنیا جانتی ہے کہ شراب ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ جو کہ دنیا کی ترقی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے اور اس کے نقائص کو دنیا نے تسلیم کیا ہے اور بعض ممالک اس کو کم کرنے اور بعض اس کو مکمل ختم کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں جبکہ اسلام نے پندرہ سو سال قبل ہی اس کی اس کے نقصانات ہمارے سامنے بیان فرما دیے تھے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں ابھی آپ الرشید انور صاحب کا بیان سن رہے تھے جس میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی اور انہوں نے جو انسانیت پر احسانات کیے ہیں ان کا ذکر کیا سامعین اس پروگرام کی فریکوینسی پہ ہمارا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے لیکن آپ کے ساتھ رابطہ ہمارا اے ای ایم ای فائیو تھرٹی پہ انشاءاللہ اللہ دس بجے دوبارہ شروع ہوگا اور یعنی چند ہی لمحوں میں تو آپ کو دعوت کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں اور آپ کا سوال جو ہے وہ ہم اگلے فریکوینسی ملیں گے جو اب چند ہی لمحوں میں دوبارہ شروع ہوگی آج ہمارے ساتھ پروگرام سٹوڈیوز میں ہادی علی چودھری صاحب اور اسی طرح الرشید انور صاحب تشریف فرما ہیں ان دونوں بزرگوں کا شکریہ کنٹرولز پہ فضل الرحمان صاحب تھے ان کا شکریہ اور ان گزارشات کے ساتھ مکرم نظیر کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجئے انشاءاللہ چندی لمحوں میں دوسری فریکوینسی پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Ahmadiyat Zindaba Ahmadiyat You are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam زند آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد آج چراغ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئے سبھی میں میں ہے شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد